فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر رو پاک پاگنا پڑا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی ہی وبارک وسلم گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا گورے نیکا نیکوں کی قبر باغ ہوگی خلد کا جنت کا باغ ہوگی گورے نیکاں باغ ہوگی خلد کا مجرموں کی قبر کافروں کی قبر نافرمانوں کی قبر مجرموں کی قبر دوزک کا گڑھایا یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے اور امیر لہسن نے اس کو نظم کیا ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے ماں باپ کو ایزا پہنچانا تنگ کرنا بے ادبی کرنا شراب پینا یہ بھی وہ اعمال ہیں جو رب تبارہ و تعالی کی ناراضی کی صورت میں قبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتے ہیں اللہ کی پناہ میں رسالہ ہے سمندری گمبد اس میں ایک گھدے کی طرح ہینکنے والے مردے کا بڑا ہی عبرت ناک واقعہ حکایت ہے اللہ عبرت نصیب فرمائی چنانچہ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سعمہ ابوام بن حوشب رحمت اللہ, تعالی اللہ یہ تبڑے تابعی بزرگ میں صحابہ وہ جنہوں نے میرے علی سلا تو سلام پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا آپ کی زیارت کی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا تابعی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی ایمان لا ایمان پر خاتمہ ہوا تابڑے تابعی وہ ہیں جنہوں نے کسی تابعی بزرگ کی زیارت کی ایمان کی حالت میں اور ایمان پری دنیا سے ان کا خاتمہ ہوا تو یہ بہت بڑے بزرگ ہیں انہوں نے سن ایک سو اڑتالیس سن ہجری میں پردہ فرمایا ہے بہت پرانے بزرگ ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی محلے سے گزرا اس محلے کے کنارے پر ایک قبرستان تھا گریو یارڈ تھا اثر کے بعد ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا سر گدے جیسا استفر اللہ اور باقی جسم اس کا انسان کی طرح تھا تین مرتبہ وہ گھدے کی طرح ہینکا جیسے گدا چیختا پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی ایک بڑی بی یعنی بڑی عمر والی عورت بیٹھی سوت کات رہی تھی چرخہ کات رہی تھی تو ایک خاتون نے مجھ سے کہا یہ بزرگ فرماتے ہیں حضرت عوام بن حوشب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی بی کو دیکھ رہے ہو میں نے کہا کیا اس کا کیا معاملہ ہے کہا یہ قبر والے کی ماں ہے یہ قبر والا کون قبر والا جو تین مرتبہ گھدے کی طرح رینکا تھا رینکا تھا یہ اس کی ماں یہ گدے کی طرح رینکنے والا شرابی تھا شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی بیٹے اللہ تعالی سے ڈر آخر کب تک یہ ناپاک شراب پیے گا تو یہ بدبخت جواب دیتا تو گدے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کرتی ہے اللہ تو اس شرابی اور ماں کے نافرمان شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا جب سے فوت ہوا ہے ہر روز بعد عصر اس کی قبر شک ہوتی ہے پھٹتی ہے اور یہ تین بار گھدے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے کر لے توبہ رب کی رحمت بڑی ہے بڑی کر لے توبہ رب کی رحمت بڑی ہے بڑی کر لے تو بارب کی رحمت ہے بڑی, بڑی, بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی خبر میں ورنہ سگا ہوگی کڑی وہ مردہ جو گھدے کی طرح ہیں کا اس کے دو جرم تھے ایک تو شرابی تھا دوسرا ماں کا غستاخ ماں کا بے ادب ماں کو تکلیف دینے والا ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا تو مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی ایسا ہے کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن جو ماں کی بدتمیز ہے جو ماں کے ساتھ ادب نہیں کرتا کوئی ایسا ہے عبرت نے حاصل کرنی چاہیے جی ہاں یقیناً عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمارا رب اجز وجل اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اوف نہ کہنا ہوں یعنی اوف کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور تعظیم کی بات کے بجائے غصہی کرے بدتمیزی کرے تجھے کیا پتا ماں تجھے کیا معلوم کیا ہو رہا زمانے میں اولاد کو ماں کے سامنے ایک غلام کی طرح رہنا چاہیے بہت ادب کے ساتھ رہنا چاہیے نگاہیں نہیں ملانی چاہیے آواز کم رکھنی چاہیے ماں کے آتے جاتے پاؤں چومنے چاہیے ماں کی ہر وہ بات جو شریعت کے مطابق ہے ماننی چاہیے بجا لانی چاہیے بیماریں خدمت کرنی چاہیے دوائی لا کے دینی چاہیے خرچ کرنا چاہیے ماں کی دل جوئی کرنی چاہیے شادی ہو گئی اسی ماں نے تو کروائیے اب گھر والی کے چکر میں آ کر ماں کو بھول جائے نہیں بہت بری بات ہے اگر اپنے بچوں کی امی کے لیے اپنے بچوں کے لیے پھل لائے تو ماں کو پیش کیا اپنے کمرے میں کارپٹ بچھوایا تو کیا ماں کے کمرے میں بچھایا اپنے کمرے میں اے سی لگوایا تو کیا ماں کو لگوا کر دیا چوڑا لا کر دیا گھر والی کو ماں کو لا کر دیا تو ماں کو بھولنا نہیں چاہیے ماں کی خدمت کرنی چاہیے اور وہ جو بدتمیزی کرتے ہیں وہ ڈرے امیر علیہ سنت پیسوں کو ڈراتے ہیں اور سمجھاتے ہیں دل کھانا چھوڑ دے ماں باپ کا دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا دل کھانا چھوڑ, چھوڑ دے ماں باپ کا ورنہ اس میں ہے خسارہ آپ کا بڑی برت کی بات ہے ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو فرض اور نفل اور کوئی نیکمل قبول نہیں ہوتا اللہ کی پنا اور جیتے جی بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار رہے گا ایسے کا مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے کتنی ڈرا دینے والی بات اللہ کی پنا اور اب سواجرافل کبائر امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جس کا ترجمہ مکتبت المدینہ نے کیا جہنم میں لے جانے والے اعمال اس میں ہے جس نے اپنے والدین والد اور والدہ پیرنٹس کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اتریں گے جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اللہ کی پنا اللہ پنا اب یہاں تو گالی دینے کی بات ہے استقفی اللہ ماں کو مارنے والے بے وقوف بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں ماں کو قتل کرنے والے بیوقوف بھی اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں اللہ کی پنا اللہ کے پنا جہندوں میں لے جانے والے امال میں یہ بھی منقول ہے جب ماں باپ کے نا فرمان کو دفن کیا جاتا ہے میت قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور ماں باپ کا ادب کرنے والا ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے کیونکہ قبر جنت کا باغ ہے جہنم کا گڑا ہے تو ماں باپ کا جو نافرمان ہے جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے قبر اسے دباتی ہے اور کتنا دباتی ہے اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ فوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پنا پسلیاں ٹوٹ فوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں کس کی جس کو قبر دباتی ہے کس کو دباتی ہے ابھی جو ہم نے ریوائز سنی اس میں ہے کہ ماں باپ کو جو نافرمانی کرنے والا ستانے والا ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پنا اللہ کی پنا کبر جو ہے یہ نیک کو بھی دواتی ہے بد کو بھی دواتی ہے نیک کو کیسے دواتی ہے نیک کو اس طرح دواتی ہے جیسے ماں بڑے پیار سے اپنے لاڈلے کو سینے لگاتی شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ اور جو نافرمان اس کے اندر جاتا ہے قبر کے اندر قبر مینس عالم برزخ مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے کا جو پیریڈ ہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو عالم برزت میں پہنچ گیا اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ یا ثواب کا معاملہ ہوگا یا اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی تو ماں باپ کا نافرمان جب قبر میں پہنچے گا قبر اس کو دبائے گی اور ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی عید کے دن کوئی بے تکلف دوست جو طاقتور ذرا لین شیم ہو مسٹنڈا ہو پکڑ کے دبا دے کہ او بھائی مبارک وہ زور سے دبائے تو وہ چیخ نکل جاتی اللہ کی پناہ اللہ کی بنا یہاں تو اس کو ہم دھکا دے دیں گے کچھ کر دیں گے کوئی مدد کو آ جائے گا اگر ماں باپ کو ستاتے رہے ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے ربتوارا کا واطلہ ناراض ہو گیا اور کور نے ایسے پھینچا ایسے دبایا کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوش ہو گئیں کون آئے گا کون زخموں پر مرہم رکھے گا کون مدد کرنے کے لیے آئے گا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنائے تو جو ماں باپ کا نافرمان فرمان ہے رب تبارک کا تعالی کی ناراضی کی صورت میں اس کی قبر جہنم کا گڑا بن جائے گی اور جو شرابی ہے اللہ کی پنا اللہ کے پنا اس کے لیے بھی بہت سخت وعیدات میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا ایک روایت میں یوں ہے فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے اللہ پاک اس کے دل سے ایمان کا نور نکال دیتا ہے میرا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بدکاری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اللہ پاک اس سے ایمان اس طرح کھینچ لیتا ہے جس طرح انسان اپنے سر سے کمیز اتار دیتا ہے اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے اور گناہوں کے مرض سے ہمیں شفا یابی امین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم